الحجامہ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں الحجامہ کیا ہے ہمارے رعوف اور رحیم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کا انمول شاہکار الحجامہ انسانی فطرت کے عین مطابق علاج الحجامہ عالم ملکوت میں انسان کو پسندیدہ بنانے والا عمل الحجامہ مسلمانوں کے لیے صحت اور جسمانی نفسیاتی شفا کا خزانہ الحجامہ دشمنان اسلام کی طبی دہشت گردی کا مؤثر اور منہ توڑ جواب الحجامہ لا علاج امراض کی طاقتور دوا الحجامہ اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر منور سنت الحجامہ حجامہ کے اثرات دو طرح کے ہیں ایک فوری اور دوسرے مستقل جو فوائد اور اثرات مستقل ہیں وہ حجامہ کروانے کے تقریباً پندرہ یا سترہ دنوں بعد ظاہر ہوتے ہیں جب صحت مند خون اور خلیے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں